السّلام علیکم و اللہ, اللہ, اللہ وبرکاتہ تلاوت تراوی کی نماز کے علاوہ اگر امام صاحب کر لیں تو اس کے لیے کیا حکم ہے سجدۂ تلاوت جی ایک, ایک فجر کی نماز میں محلے کی مسجد میں امام صاحب نے جی فجر کی نماز میں محلے کی مسجد کے امام صاحب نے سجدۂ تلاوت کی تو ایک حافظ صاحب نے نماز کے بعد ان کے نشان نشاندہی کی تو انہوں نے کہا کہ تراوی میں سجدہ اس لیے کرنا ہوتا ہے کہ اس میں منزل آگے پڑھنی ہوتی ہے لیکن اس میں فورن رکو میں چلے جائیں تو سجدہ تلاوت کی ضرورت نہیں اصل مسئلہ یہ ہماری یہاں کہ جو آدمی مسلح پر کھڑا ہو اس کو نہایت تجربہ ہونا چاہیے مسائل پہ مکمل دسترس ہونا چاہیے اس لیے کوئی غلطی اگر سرزد ہو جائے تو امام کو فیصلہ کرنے میں سری پانچ سات سیکنڈ چاہیے ہوتے کہ وہ کیا کرے اول تو امام صاحب کو فجر کی نماز میں ایسی آئے تلاوتی نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے لوگوں کے ذہن میں شکوک اور شبہات پیدا ہو ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے تمام حنفی فوقہ اس کے قائل ہیں کہ جیسے تراوی شروع ہونے سے پہلے اگر یہ بتانا بھول گیا کہ بھائی فلاں رکت میں سجد تلاوت ہے بھول گیا تو اب اس کو چاہیے کہ جیسی آئے سجدہ آئے وہ اس پر روکو کر لیں اور سجدہ کر لیں تو آئے سجدہ پر اگر کوئی آدمی روکو کر لے تو اسی سے اس کا سجد تلاوت جو ہے وہ ادا ہو جائے گا کسی بھی نماز میں یعنی تراویم بھی اگر ایسا ہو جائے تو بھی سجد تلاوت جو ہے اس کو ادا ہو جائے گا اور اس نے نماز میں اگر سجد تلاوت کے بعد رکو کر لیا تو ایسی صورت میں اس کا سجدہ جو ہے وہ ادا ہو جائے اس لیے کہ امام کو عوام کے معاملات کو بھی دیکھنا چاہیے عوام جو ہے وہ میں آپ کو ایک مثال دوں یہ اللہ کی مہربانی ہے میں پچاس سال سے عید کی نماز پڑھا اور کبھی عید کی نماز میں نہیں بھولا الحمد لیکن میں نماز سے پہلے اعلان کر دیتا ہوں کہ دیکھیے صاحب کوئی تکبیر ایک دو زیادہ ہو جائیں ایک دو کم ہو جائیں یہاں تک کہ, کہ بڑھتے بڑھتے چودہ تقبیریں بھی اگر ہو جائیں فرض کی یہ امام غلطی کھا جائے تب بھی نماز ہو جائے گی پر ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کا اس میں مذہب یہ ہے جس کی پوری بحث فتا و رضویہ میں موجود ہے جم میں غفیر ہو عید اور بقرعید تو آپ جانتے ہیں عید اور بقرعید میں ایسے افراد آتے ہیں جو معمول کے نماز ہی نہیں ہوتے جن کو پڑھنی خالی بقرید ہوتی اور عید کی نماز پڑھنی ہوتی تو اب ایسے میں اگر امام سلام پھیرے دو سجدے کرے آدھی عوام کہیگی مولانا کون سی نماز پڑھا رہے تھے وہ اسی تو پڑھتے ہی عید کی نماز تو ہمارے امام صاحب کے نزدیک جمے غفیر ہو اور اگر امام پر سجدہ سہو واجب ہو جائے اب یہ سج سہو ساہو معاف ہے وہ سجدہ سہو نہ کرے اور نماز ہو جائے گی تاکہ پبلک جو ہے عوام جو ہے وہ کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے اب میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں ہماری یہاں فکر میں ایک جزیہ ہے کہ جیسے ہم نے فجر کی نماز پڑھ لی فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک کوئی نماز نہیں ہو اور سورج نکلنے کی تعریف جو آج کل گھڑیاں ہیں اس کے مطابق جیسے آج کل اگر سورج چھ بجے نکل رہا تو اس میں بیس منٹ اور ملائیں گے اب بیس منٹ ملانے کے بعد یہ وقت اشراق ہوگا ٹھیک ہے اس سے پہلے ہمارے یہاں وقت اشراق نہیں ہوگا سعودی عرب میں مسجد حرام میں وہ تو سورج نکلتے ہی انہیں کیا وقت اشراق ہو جاتا ہے اگر وہ نماز لکھا ہوتا ہے طلوع آفتاب طلوع آفتاب پر ہی وہ نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو ہمارے نزدیک طلوع آفتاب کے بیس منٹ کے بعد کوئی بھی نماز ہوگی اور بالکل سورج نکلنے کے قریب کوئی آدمی نماز پڑھے یا فجر کے بعد کوئی نوافل پڑھے یہ جائز نہیں وہیں فقہ نے یہ لکھ دیا مگر عوام کو منع نہ کیا جائے ٹھیک اب اس کا مشاہدہ سنیے بہت بڑے مفتی تھے حضرت علامہ سید احمد ابو البرکات صاحب رحمۃ اللہ سب سے بڑے مفتی وہ تھے جب پاکستان ہندوستان کی تقسیم ہوئی تو سب سے بڑے مفتی علامہ ابو البرکات صاحب رحمۃ اللہ یہ علامہ دیدار علی شاہ صاحب کے صاحبزاد تھے اور علامہ دیدار علی شاہ صاحب الور کے رہنے والے تو یہ اعلیٰ حضرت کی خدمت میں آئے یہ بھی آل حضرت خلیفہ تھے علامہ م... ابو الحسنہ صاحب بھی اعلیٰ خلیفہ تھے علامہ ابو البرکات یہ بھی اعلیٰ حضرت کے خلیفات شاگرد تھے یہ علامہ الـ... نعیم الدین مرادآبادی رحمت العلق اور اعلیٰ حضرت سے کچھ سبق انہوں نے برکت کے لیے پڑھے تو میرا ان کے پاس آنا جانا ہوتا جب بھی لاہور جاتا ایک دفعہ دارالم امجے دیا دستار بندی کے جلسے میں آئے تقریباً کوئی چالیس پینتالیس چالیس برس پہلے کی بات تو وہ کہنے لگے کہ میں کسی جگہ جلسے میں لوگوں نے مجھے مجبور کیا وہ تقریر نہیں کرتے تھے پڑھنے پڑھانے کے میدان کے آدمی پڑھا تو رات میں میں وہاں رک گیا رکنے کے بعد میں مسجد میں اپنے اوراد وضائب پڑھ رہا تھا ایک دیہاتی آیا وہ جب نیت کرنے لگا میں نے کہا بھائی اس وقت نماز پڑھنی حرام اس نے جناب ہنگامہ کر دیا ایک کھیڑا مولوی بھی آ جو نماز پڑھنے دو حرام کون سا مولوی ہے جو نماز پڑھنے کو حرام کر رہا پورے مولے کو جمع کر لیں جب میری سمجھ میں آیا کہ فقہ نے کیوں لکھا کہ عوام کو منانا کیا جائے گئے تو اس لیے عوام کے معاملات کو بھی دیکھنا بہت ضروری ہے ٹھیک اب جو قرآن مجید پڑھا ہوا ہوگا نہ ذرا اس کو معلوم یہاں سجدہ ہوگا وہ مولانا سڑ گیا ہو کہ یہاں تو سجدے تلاوت ہے تو آپ نے سجد تلاوت نہیں کیا تو اب آپ اس کو سمجھائیے گا کہ یہ یو مانے گا نہیں کہہ دے مولانا سے غلطی ہو گئی اور یہ آڑ لے کر کے یہ کر رہا آپ جیسے عید کی نماز میں غلطی ہو جائے مولانا کہے بھی یہ سب کی نماز ہوگی میں دیکھوں مولانا دیکھو کوئی نہ کوئی مسئلہ نکال لیا اگر پہلے آپ بتا دیں کسی کو شبہ نہیں ہوگا تو عوام کے مزاج کو سمجھنا اور اس کے مطابق یہ بھی ایک بہت بڑی حکمت عملی ہے لیکن وہ نماز صحیح ہو گئی